اور ان کے لیے ایک نشان مرداز میں ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے